الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سجد الانبياء والمصلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله صل على يا يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك وعلى صحابك يا نور الله میٹ میٹے سلیب بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین فتاوی رسو بچا جلد 8 مخرجہ صفہ نمبر پانچ سو بتیس پر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے امام احمد نسائی و تبرانی کے حوالے سے درود شریف کی فضیرت نقل کی کہ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بیٹھے بیٹھے اس لائف بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین فرض علم کوس کا سلسلہ ہے اس سے پہلے کے بیان کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ ارس وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں عالمی نیت شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی دامد برکاتم العالیہ نے نیتوں کا جو بلدستہ آتا فرمایا اس میں یہ مدنی پور بھی ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا نمبر دو نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ فرض علوم کورس کے گیارہ حروف کی نسبت سے درجے میں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے گیارہ نیتیں مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں کر سکتے ہیں بلا بجے کپڑے یا بدن داڑھی یا سر کے بال سہلانے دریوں کے دھاگے نوچنے انگلیوں سے زمین پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اشارہ کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے بیان کی تعدیم کی نیت سے ممکنہ صورت میں دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا آداب علم دین اور نظروں کی حفاظت کو مرحوز خاطر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنوں گا مدنی انعامت پر عمل کرتے ہوئے بابزو پردے میں پردہ کیے ممکن ہوا تو قبلہ رو بیان سنوں گا یاد رہے بیان سنتے وقت مبلغ کی طرف رخ ہونا چاہیے ضرورتند سیمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا جہاں اللہ اکس وجل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اسکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ اکس فجل کا ذکر کروں گا یعنی او او کہوں گا جہاں پیارے آ مکی مدنی علی صلی اللہ تعالی علی وسلم کا ذکر خیر آئے یا علی الحبیب کہا جائے تو دروز شریف ارض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا ابن ماجہ کی حدیث نمبر دو سو ڈبل بارہ طلب العلمی فرید کلی مسلم یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے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 نمایاں آواز سے جواب دوں گا خاص خاص باتیں لکھ کر اس پر عمل بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا بالخصوص گھر میں بیان کر کر اس حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان کی اصلاح کا سامان کروں گا پارہ اٹھائیس سورت التحرین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکونس کے اعتبار سے چھیاسٹویں سورت ہے آیت نمبر 6۔ خ احلیق خو ن الحجا ترجمۂ کنسل ایمان اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جن کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پارہ چودہ سورت النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے سولہویں سورت ہے آئٹ نمبر تیرالیس پٹی تھری فص یوں ام کم تم لاتا ترجمائے کنسل ایمان تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں پر عمل کرتے ہوئے علماء مائے اہل سنت سے رجوع کروں گا میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا چونکہ فرض عروم کورس میں درس کا سلسلہ ہے ہمارا انداز آج کے سبق کا یہ ہے بعض جگہ پر سرکار اعلی رضی اللہ تعالیٰ کی ہم عبارتیں پڑھیں گے وہ پوری سنیں گے اور بزرگوں کے ان الفاظ کی برکتیں پائیں گے پھر ان کا خلاصہ اور مدنی پھول بتائے بھی جائیں گے لکھائے بھی جائیں گے موضوع آج کا وسو اور غسل ہے پہلے ابتدائی بات یہ کہ جب ہمارا موضوع وضو اور غسل ہوتا ہے ابتدائی باتوں پر ہمارا جب موضوع ہوا کرتا ہے عام طور پہ توجہ ہٹ جاتی ہے پتا رضوا جل سات مخرجہ سفر تین سو پانچ پر سرکار اعداد رضی اللہ تعالیٰ سے ساحل نے سوال پوچھا سوال کرنے والے نے سوال کیا وضو نماز غسل جماعت لباس نماز جنازہ کفن دفن نکاح وغیرہ کے فرائض سنن مستحبات واجبات مسجدات مقروحات تحریمی تنظیحی ترتیب وار بیان فرما دیں آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا اس سوال کا جواب اگر مفصل یعنی تفصیلی لکھا جائے تو کم از کم دو ہزار ورک ہوں گے سائل کو چاہیے کہ علم سیکھے دین متین نے ہر معاملے میں رہنمائی کی بعض باتیں ہمیں دیکھنے سننے کے حوالے سے بہت معمولی محسوس ہوتی ہیں مگر عظمت اور اپنے رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہوا کرتی ہیں ابتدائی عبادات کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے مسائل کثیر ہیں اور ہر دور کے اندر اس کے نئے سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جی ہاں آپ موبائل رکھتے ہیں نماز کے اندر موبائل بچ گیا اب کیا حکم ہوگا یہ بھی نماز کے اندر پیدا ہونے والا نیا مسئلہ ہے تو ابتدائی جس قدر عبادات ہیں ان کے بھی کثیر مسائل ہوتے ہیں اور چونکہ آج کا موضوع وضو اور غسل دونوں چیزیں ہیں تو ہم مختصر طور پر بیان کرتے جائیں گے اور اس میں آپ کو حوالہ لکھوا دیا جائے گا اگر آپ اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو فلا مقام سے مطالعہ فرما لیں جب نماز فرض ہے تو نماز کی شرائط کو پورا کرنا لازم ہوا اور شرائط میں پہلی سر تہارت اور تہارت کے ذمن میں وسو اور غسل بندے کا با غسل ہونا اور با وسو ہونا لازم وضو اور غسل کے ضروری مسائل کا سیکھنا بھی لازم ہوا سب سے اہم ابتدائی مسائل جو ہیں وہ فرائض ہیں وزو کے کتنے فرائض ہیں اور غسل کے کتنے فرائض ہیں وضو کے چار فرائض ہیں نمبر ایک چہرہ دھونا نمبر دو کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا تین چوتائی سر کا مسح کرنا چار تخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا نماز کے آکان صفحہ نمبر پندرہ بتاو آدمگیری کے حوالے سے یہ چاروں فرض موجود ہیں وسو کے ان فرائض میں سے تین چیزوں کے دھونے کا ذکر ہوا چہرہ کونوں سمیت دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے سے کیا مراد ہے کسی اس کو دھونے کے یہ مانا ہے کہ اس اس کے ہر حصے پر کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے نہ اس طرح وضو ہوگا نہ غسل کیا مانا ہوا جس اس کو وضو میں دھونا ہے جس اس کو غسل میں دھونا ہے اس کے ہر ہر حصے پر کم از کم دو کترے پانی کا بہ جانا لازم ہے سردیاں ہو رہی ہیں پانی تھوڑا سا ہاتھ میں لیا اور مل لیا جسم پر اور اس طرح ملنے پر اکتفا کیا تو یہ دھونا نہیں ہے جب دھونا نہیں پایا گیا تو وزو کا فرض پورا نہیں ہوا غسل کا فرض پورا نہیں ہوا تو غسل اور وزو ادا نہیں ہوئے جو نماز پڑی جائے گی وہ بھی درست نہیں ہوگی کیونکہ بندہ نہ وزو کر سکا نہ غسل وزو کی دس احتیاطیں پتاو رسوجا جل اول مخرجہ صفا سات سو پینسٹھ سے مطالعہ کی جا سکتی ہے جل ایک سفا سات سو پینسٹھ جلد نمبر ون پیج نمبر سیون سکسٹی اسی طرح غسل کے تین فرائض ہیں ہم پہلے فرض مشترکہ بیان کریں گے پھر ان پر مشترکہ مدری پھولوں کا تبادلہ انشاء شاء اللہ سوجل ہوگا غسل کے تین فرائض نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا تین تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا اب جب نام کلی کا آتا ہے عام طور پر منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر باہر نکال دیا ہم کلی سمجھ لیتے ناک کی نوک پر پانی لگایا اسٹن شاک ہو گیا ناک صاف ہو گئی ناک میں پانی چڑھانے کا ہم نے یہ مانا سمجھ رکھا ہے جبکہ فتح جلد اول مخرجہ سفا چار سو انتالیس ایلبم نمبر ون پیج نمبر فور تھرٹی نائن میں ہے آج کل بہت بے علم اس مدمدا مدمدہ یعنی عربی میں کلی کو مدمدہ کہتے ہیں کے مانا صرف کلی کے سمجھتے ہیں کچھ پانی منہ میں لے کر اگل دیتے ہیں کہ زبان کی جڑ حلق کے کنارے کنارے کے اوپر کی جانب تک پانی نہیں پہنچاتے یوں غسل نہیں اترتا نہ اس غسل سے نماز ہو سکے نہ مسجد میں جانا جائز ہو بلکہ فرض ہے داڑوں کے پیچھے گالوں کی ٹہ میں دانتوں کی جڑ میں دانتوں کی کھڑکیوں ہلک کے کنارے تک ہر پورزے پر پانی بہے یہاں تک کہ اگر کوئی سخت چیز کے پانی کے بہنے کو روکے گی دانتوں کی جڑ یا کھڑکیوں وغیرہ میں فائل ہو تو لازم ہے کہ اسے جدا کر کر کلّی کرے ورنہ غسل نہ ہوگا یعنی کلّی کا معنی پانی تھوڑا سا منہ میں لے کر باہر نکالنا نہیں ہے کلّی کا مانا کیا ہے کلّی جو غسل میں فرض ہے وسو میں سنت اس کی کیا تفصیل ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ پانی جائے گا گالوں کے سائیڈ میں جو جگہ ہے وہاں بھی جائے گا دانتوں کے بیچ میں مسوروں میں کنارے کی طرف پورے منہ میں یہ سرکولیٹ کرے گا گھومے گا اب ایک ایک جگہ جب پانی پہنچ گیا تو اب یہ کلی کرنا کہلائے گا اگر ذرا سا پانی منہ میں لیا اور باہر نکال دیا تو کلی کا فرض ادا نہیں ہوگا ایسا شخص جو نماز پڑے گا لازمی ہوا تب سے نماز بھی نہیں ہوگی اور اسے شرعاً مسجد میں آنے کی اجازت بھی نہیں کہ ایسا شخص جس پر غسل فرض ہو چکا تھا اس کے بعد اس نے یہ کلی کی وہ بے غسلہ ہی ہے اور دانتوں کے بیچ میں جو چیزیں ہوں گی ان کو باہر نکالنا ہوگا جبکہ ضرر یعنی تکلیف نہ ہو دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا بتاوا رضاجا جلد ایک مخرجہ سفا چار سو بیالیس ایلبم نمبر ون پیج نمبر فور فورٹی ٹو اس ناک کے دونوں نتلوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا آلود فرماتے ہیں اور یہ یوں ہی ہو سکے گا کہ پانی لے کر سون اور اوپر کو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے اوپر ہی اوپر پانی ڈالتے ناک کے سرے کو چھوڑ کر گرا دیتے بانسی میں جتنی جگہ نرم ہے اس سب کو دھونا تو بڑی بات ہے ظاہر ہے کہ پانی کا بھی میل نیچے کو ہے اوپر بے چڑھائے ہرگس نہ چڑھے گا اب آپ نے میں پانی لیا ہے پانی لینے کے بعد ناک کے قریب کیا اب ناک پر آپ نے یہ پانی رکھا ہے تو یہ پانی خود بخود پر نہیں جائے گا تو جب غسل کے لیے لازم ہوا کہ ناک کو نرم باسے تک دھویا جائے تو اب یہ لازم ہے کہ سونگا جائے اور ناک کے نرم باسے تک پانی پہنچایا جائے ورنہ غسل ادا نہیں ہوگا افسوس کہ عوام تو عوام باس پڑھے لکھے بھی اس بلا میں گرفتار ہے کاش اسک کے لغوی ہی معنی پر نظر کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے اسٹن شاک سانس کے ذریعے سے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے ناک کے ناک کے کنارے کو چھو جانا اب بہت اہم مدن ہوزو میں تو خیر ترق کی عادت ڈالے سے سنت چھوڑنے ہی کا گنا ہے کہ مد مدہ وہ یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا مذکور دونوں وضو میں سنت مؤکدہ ہے اور سنت مؤکدہ کا ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گنا نہ ہو کتاب ہی کا استحکاق ہو مگر بار بار ترک سے بلا شبہ گناگار ہوگا بذات میں عرض کرتا ہوں اور غسل تو ہرگز اترے ہی گا نہیں جب تک سارا منہ حلق کی حد تک اور سارا نرم باسا سخت ہڈی کے کنارے تک پورا نہ دھل جائے یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر کثابت جمی ہوئی ہے تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کر لے ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبور نہ کیا تو غسل نہ ہوگا الا حضرت کیا فرما رہے آلہ حضرت جہاں بزو کی تو سنت مقدہ کا ذکر فرمایا آپ نے اور وہی غسل کے فرائض ہیں وسو میں کلی کرنا سنت مقدہ ہے ناک میں پانی چڑھانا سنت مقدہ ہے اور غسل میں فرض سنت مقدہ کا حکم کیا ہے دیکھیں آپ یہاں مسائل پڑھ رہے ہیں آپ کو حکم معلوم ہونا چاہیے پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت نے اس کو کرنے کا حکم دیا اور پانچ باتیں ایسی ہیں جسے شریعت نے منع کیا روکا اور ایک چیز ایسی ہے کہ شریعت متحرہ نے اس کا اختیار دیا پانچ باتیں جو کرنی ہیں اور پانچ باتیں جو نہیں کرنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے مقابل ہیں جیسے ہوتا ہے نا مد مقابل تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یہ کیا تو اس سے بچ گیا اور یہ نہیں کیا تو پلا چیز کر لی کیا مانا ہوا پانچ چیزیں جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا اس کے مرتبے کے مطابق وہ کون سی ہیں نمبر ایک فرض نمبر دو واجب تین سنتے مقدہ چار سنت غیر مؤکدہ پانچ مستحب یہ پانچ چیزیں شریعت نے کرنے کا ان کے مرتبے کے مطابق حکم دیا ہے اور پانچ کو باتیں جن کو شریعت مطالعہ نے چھوڑنے کا ان کے مرتبے کے مطابق حکم دیا وہ یہ ہیں نمبر ایک حرام نمبر دو مقروح تخری می نمبر تین ایسا چار مکرو ہے تن زی پانچ خلاف اولا اور ان دس کے بیچ میں ایک وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اختیار دیا گیا چاہے کرے چاہے نہ کرے وہ ہے مباح آپ کا فرض علوم کورس جو جاری ہے وہ در حقیقت صرف فرض علوم کورس نہیں ہے وہ واجب علوم کورس بھی ہے فتابر رضبا جلد تیئیس صفحہ چھ سو ستاسی ایلبم نمبر ٹوینٹی تھری پیج نمبر سکس ہنڈریڈ اینڈ ایٹ سیون فرض ای کا حاصل کرنا فرض این فرض ای کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجیے ایسا فرض جس کا کرنا کمپلسری ہے آپشن لیس آپشن نہیں ہے سبسٹیوٹ نہیں ہے کرنا لازم ہے متبادل نہیں ہے جو چیز بالکل لازم ہے کرنی ضروری ہی ہے کرنا ہی پڑے گا اس کو فرض ای کہتے ہیں اور فرض لازم اللہ ہے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے لیکن فرض کی ایک قسم اور بھی ہے وہ ہے فرض کفایا فرض کفایا وہ فرض ہوتا ہے آپ نے کیا تب بھی ادا ہو گیا دوسرے نے کیا تب بھی ادا ہو گیا تیسرے نے کیا جو اس کے کرنے کا اہل ہے صلاحیت رکھتا ہے جس کے اندر اس کو شرعن ان کام کرنے کی صلاحیت ہو اس نے کر لیا فرض ادا ہو گیا نماز جنازہ ہے. سب کو اتنا ملی یہاں پر ہزاروں کا اجتماع ہے ابتنا ملی ابھی نماز جنازہ ہو رہی ہے کوئی بھی نہیں گیا ایک گیا جا کر کسی ایک اسلامی بھائی نے نماز جنازہ ادا کر لی فرض سب کا ساقت ہو گیا سب کا فرض ادا ہو گیا کہ فرض کفایا ہے ایک کر لے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے اعلی در فرماتے ہیں فرض کفایا کا علم فرض کفایا واجب کا واجب مستحب کا مستحب ان دو باتوں کو سننے کے بعد نتیجے کی طرف آئیے یہ باتیں بطور تمید ارض کی اور ہمارا موضوع اس وقت بزو کی سنت معدہ اور غسل کے فرائض کے ساتھ چل رہا ہے پیچ میں ابتدائی دو اہم باتوں کا ذکر کرنا ضروری تھا اس کا بیان اس وقت جاری ہے ان میں سے ایک بات یہ عرض کی گئی کہ فرض علم کا فرض کا علم فرض واجب کا واجب ہوتا ہے اور ہم فرض علم بھی حاصل کر رہے ہیں واجب علم بھی حاصل کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک مکلف ہے ایک مسلمان ہے جس پر کوئی عبادت لازم ہے اس کے لیے اس عبادت کے کتنے قسم کے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے یاد رہے ہر مکلف پر جو عبادت لازم ہے شریعت نے عبادت لازم کی ہر عبادت ہر کسی پر لازم نہیں ہے جو صاحب استطاعت نہیں حج لازم نہیں کے مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے معرتمیر عمرے کے لیے گیا تباب کے مسائل کا آنا اس کے لیے ضروری ہے جو نہیں گیا اس کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے تاجر جو ہے وہ تجارت کے مسائل سنے جو نہیں ہے اس کے لیے سیکھنا لازم نہیں ہے تو اب جو عبادت جو معاملہ شریعت نے لازم کیا ہے اس میں تین باتوں کا علم تین طرح کا علم سیکھنا لازم ہے نمبر ایک پبز نمبر دو واجب نمبر تین سنت مقدہ فرض کا علم حاصل کرنا فرض واجب کا واجب اور جو چیز آگے جس کا جو مرتبہ ہے اس کے مرتبے کے مطابق اس کا علم سیکھنا ضروری ہوگا تو یہ ساری تمیز کے بعد سنت مقدہ کا حکم سنیے آپ نے سنت مقدہ کا مقابل اس کا اوپوزٹ اس کا مد مقابل اس کے سامنے والا سن لیا سمجھ لیا وہ ہے عصاعت یعنی فرض چھوڑیں گے تو حرام ہوگا واجب چھوڑیں گے تو مکرو تیریمی ہوگا سنت موقعہ چھوڑیں گے تو اساعت ہوگا سنت غیر معقدہ چھوڑیں گے تو اب مکرو تنزیحی کر لیا آپ نے اور آپ نے مستحب چھوڑا تو آپ نے خلاف اولا کر لیا سنت مقدہ کا حکم یہاں اعلی حضرت بیان فرما رہے ہیں سنت مقدہ کی ایک آدھ بار ترک سے اگرچہ گناہ نہ ہو کتاب جھی کا ہو مگر بارہا ترک سے بلا شبہ گناہ گار ہوتا ہے کیا پتہ چلا سنتِ متقدہ وہ کہ جس کو ایک آت مرتبہ چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنے والے کو ملامت کی جائے اتاب کیا جائے جبکہ کہ ایک آت بار اس کا ترک کیا اور رب فضل والا ہے چاہے تو گناہ کبیرہ لے کر آنے والوں کو معاف کر دے وہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے لیکن اشتک اس چیز کا ہے مستحق یہ اس بات کا ہے کہ اس کو اتاب شر نتاب کی جائے ملامت کی جائے دوسری بات اسی کے ساتھ جو اس کو مکمل کرے گی وہ یہ ہے اس کے ترک کی چھوڑنے کی عادت بنا لینا گنا ہے سنتے مقدا چھوڑنے کی عادت بنا لینا گنا ہے سنت موقع چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ اچھا یہ لفظ کیا ہے سنت مقدا یہ موقع نہیں ہے یہ دا موقع موقع کچھ بھی نہیں ہے لفظ ہے سنت منہ کیا لفظ ہے اب آپ نے سن لیا آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں سنت مقدہ مستقل چھوڑتا جا رہا ہوں گناہ گار ہو رہا ہوں وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے جو گناہ سے بچائے تو سنت مقدہ کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے پرس علم حاصل کرنا بھی ضروری واجب علم حاصل کرنا بھی ضروری سنت مقدہ کا علم ہونا بھی ضروری ہے یہ بات یہاں پر سنت موقع کے حوالے سے موضوع کے بیچ میں آئی اور ہم نے سنت مقدہ کی تفصیل مکمل کر لی اب واپس اس طرف چلے جائیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا اور وہ جگہ یہ تھی کہ غسل کے فرائض اور وزو کی سنت موقع تو اس جہاں ہم نے ابھی وزو کے فرائض پڑھ لیے غسل کے فرائض پڑھ لیے غسل کے فرائض کی تفصیل کے اندر وزو کی سنت موقع آ گئی اس کا بیان کیا اب اس کی مزید بازار کی طرف چلے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اب اس ساری بات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں جتنی بھی ابھی بات ہوئی ہے اس کا خلاصہ غسل میں فرض ہے کلی غسل میں ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے وسو میں سنتے مکدا ہے کلی کرنا اور وسو میں ناک میں پانی چڑھانا سنت مکدا ہے یہ بات سمجھنے کے بعد اس کا طریقہ بھی سنیے کلی کس طرح کریں گے کلی کے لیے پانی لیا پانی لے کر آپ گھمایا اور دانتوں کے پیچھے گالوں کے پیچھے ساری جگہ کناروں پر آگے اوپر نیچے زبان کے نیچے سب جگہ پانی گھوم گیا مکمل ہو گیا یہ آپ کی کلی ادا ہو گئی اچھا یہ بوٹی کا ریشہ آپ کا دبا ہوا تھا باہر نکالیے اب پانی اس کے نیچے پھیرانا ہوگا اچھا جناب یہ اصل مسئلہ یہ کہ میرا دانت تو مسالے کے ساتھ جمایا گیا ہے میرے لیے کیا حکم ہے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کا دانت چونکہ مسالے کے ساتھ جمع ہوا ہے اگر آپ اس کو باہر نکالیں گے آپ کے لیے تکلیف ہوگی زرر کا اندیشہ ہے تکلیف کی شریعت میں مطالعہ آپ کو یہ حکم نہیں دیتی کہ آپ تکلیف کے اندر جائیں یہ آپ کے اب یہ کلّی کی وزو میں سنت مؤکدہ اگر ایسی کلی غسل میں نہیں کی تو غسل ادا نہیں ہوگا اور اگر ایسی کلی وزو میں نہ کرنے کی عادت ہے تو وزو اگرچہ ہو جائے گا مگر وزو کرنے والا گناہ ہوگا اب آپ آ نا ٹیپ پر پانی چلانا ہے آپ نے آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے جی ناک میں پانی کے لیے آپ نے ہاتھ پہ پانی لے لیا اب کیا کریں گے آپ ہاتھ ناک پر لگائیں گے نہیں نہیں ناک میں پانی چڑھانے کے لیے سونگنا پڑے گا سونگا آپ نے جی آپ نے سونگ لیا سونگنے کے بعد کیا آپ کا ناک دھل گئی نہیں ابھی بھی ایک بچ رہا ہے ناک کے اندر وہ ریٹ جمی ہوئی ہے اب یہ چیز ایسی کہ اس کو باہر نکالا جائے گا اس سرکار عدالت فرماتے اگر ناک کے اندر کسافٹ جمی ہے تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کرے اور ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبور نہ کیا تو غسل نہ ہوگا یہ ہو گئی کلی, یہ ہو گیا ناک میں پانی چڑھانا یہ ہو گئے غسل کے فرائض اور یہ ہو گئے کی سنت موقع کا بیان وضو کی چند سنت موقع کا بیان کرنے کے بعد غل کے تیسرے پرس کی طرف آئیں گے جو زم نن وزو کے تین فرائز یعنی جسم پہ پانی بہانے کے مدنی پھولوں کو لیے ہوئے اچھا جناب آپ نے کلی کر لی ٹھیک ہے اب کیا یہ کلی اس انداز سے ہر شخص کے لیے کافی ہے جی نہیں ہے کیوں آپ کی کلی کی آپ کچھ نہیں کھاتے ایک صاحب ہے پان بھی کھاتے ہیں اب دانتوں کے بیچ پہ چھالیاں ہے کبھی پان کے پتے کے چھوٹے چھوٹے باریک ریزیں ہیں پلا چیز موجود ہے اب آپ آ رہے ہیں وضو کرنے کے لیے تو سنت موقع کیسے پوری ہوگی اب آپ آ رہے ہیں غسل کرنے کے لیے تو غسل کا پلس کیسے آدھا ہوگا سوال ہوا اعلیت سے سوال کرتے ہیں تو حضرت رہنمائی فرما رہے ہیں اور نماز کے آکام کے سفر نمبر بائیس سے ڈبل بارہ میں امیرا علی سنت نے اعلیت کے اس مدنی پھول کو لکھ دیا آپ اس فرماتے ہیں پانوں کی کثرت کے آدھی خصوصاً میں پورا جزیہ پڑھ کر سناؤں گا پھر خلاصہ شاء کروں گا بزرگوں کے الفاظ کی برکت حاصل کرنی چاہیے پانوں کی کثرت سے آدھی خصوصاً جبکہ دانتوں میں فضا یعنی گیپ ہو, تجربے سے جانتے چھالیاں کے باریک ریزیں اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں کہ تین بلکہ کبھی دس بارہ کلیہ بھی ان کا تصویر تام کو کافی نہیں ہوتی نہ فی انہیں نکال سکتا ہے مسواک سوا کلی کے پانی منافس میں داخل ہو اور جمبش دینے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدری چھڑا چھڑا کر لاتا ہے اس کی بھی کوئی تقدید نہیں ہو سکتی اور یہ کامل تصویہ بھی بہت مؤکد متعدد آدیث میں زیاد ہوا کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے یہ جو پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کے فرشتے کے منہ میں جاتا ہے اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے داتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت اذیت ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی یہ تو تھی پہلے والی بات عام لوگوں کے پان کھانے والے اسلام بھائی تھوڑا توجہ فرمائے آپ نے سنت موقع پوری کرنی ہے جی ہاں میں نے پوری کرنی ہے اب میں کیا کروں میں آؤں گا ایک پلی کروں گا دو کلو کروں گا تین پلی کروں گا چلا جاؤں گا جی نہیں آپ کو یہ نہیں کرنا آپ کو کچھ اور کرنا ہے کیا کرنا ہے مسئلہ اصل ایسا ہے کہ آپ نے پان کھائے ہیں، نا پان کھانے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پان کے پتے کے ذرات، چھوٹے چھالیاں کے ذرات یہ دانتوں کے بیچ میں آ گئے آپ نے دیکھا اپنے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا سا گیپ آ گیا ہاں گیپ تو آیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی نکلتے ہوں گے کھانے کے دوران اب, آپ آپ مسواک اٹھائیں مسواک کرنے بیٹھ جائیے کیا یہ اتنے باریک ذرے مسواک سے نکلیں گے نہیں نہیں مسواک سے بھی نہیں نکلیں گے بہت باریک ہے اچھا چلے کلال کے لیے آپ یہ اسٹک پکڑ لیجئے یا آپ کلال کر رہے ہیں کیا یہ سے بہت باریک ذرے نکل جائیں گے نہیں نہیں یہ کلال سے بھی نہیں نکلیں گے لیکن مسئلہ تو یہ کہ سنت موقع یہ کہ منہ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے مسئلہ تو یہ ہے کہ منہ جو ہے وہ مکمل صاف ہونا چاہیے اور اس لیے کہ فرشتے جب نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں تو اب آپ کے منہ میں جو بدبو ہوگی وہ وہاں جائے گی اس کو ایزا ہوگی اب آپ کو منہ صاف کرنا ہے کس طرح ہوگا تو اس کا طریقہ میرے آکا حضرت نے یہ بیان کیا آپ کے لیے کہ آپ کلی کریں ایک کریں دو کریں تین کریں چار کریں دس کریں تو کلیا کرے کہ پانی اندر جا جا جا جا جا کر اس کو ہلاتا جائے اور ہلانے کے بعد جو چیزیں چیز دانتوں کے بیچ میں ہیں وہ سب باہر آ جائیں تاکہ منہ صاف ہو اور احادیث میں اس کی سخت تاکید آئی ہے اس تاکید پر عمل ہو جائے اب آپ کی کلی تام مکمل ہو گئی اچھا جناب یہ تو ہو کے حوالے سے بات چیت کلی کرنے کے علا کبھی منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے کباب ہوتے ہیں سموسے ہوتے ہیں برگر ہوتے ہیں بروسٹ ہوتے ہیں بھونی ہوئی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم کچی پیازیں کھاتے ہیں مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے مغرب کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں مسجد میں آئے مسجد میں بیٹھے اور مسجد کے اندر نماز فوراً پڑنی ہوتی ہے اب کچی پیاز منہ کے اندر ہوتی ہے تو کیا, کیا جائے منہ کی اوبل تو ایسے موقع پر کچی پیاز کھانی نہیں چاہیے کہ جس کے لیے جماعت واجب ہے مسجد جانا ضروری ہے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد تو اس کو پیاز کھانا درست نہیں ہے وہ پیاز نہیں کھائے گا اور اس پیاس کی وجہ سے اگر وہ سمجھے مجھ پر جماعت ساکد ہو جاتی ہے چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی اسے شرن اجازت نہیں ہوگی پہلی بات لیکن آپ نے ایسے وقت میں کھایا کہ ابھی نماز کے اندر وسعت تھی بہت وقت تھا کچی پیاز کھائی آپ نے منہ میں بدبو ہو گئی تو اب کیا کریں پتا بجوجا جلد اول مخرجہ سفا 623 سو تیئیس نمبر ون پیج نمبر 623 مسواک کی سنت قبل جائے. یعنی وسو سے پہلے کی سنتوں میں سنت ہے ہاں سنت مؤکدہ اسی وقت ہے کہ جب منہ میں تغیر ہو اب یہ جو آپ نے پیاز وغیرہ کھائی ہے اور یہ چیزیں منہ میں تغیر ہے بدبو ہے اس وقت مسواگ ضرور استعمال کی جائے اور اس تغیر کو ختم کرنا لازم ہے یعنی آپ کا منہ میں بدبو آ گئی ہے اب یہ بدبو والا منہ لے کر تو مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور بدبو والے منہ کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑی جائے گی اس کی بدبو دور کی جائے گی اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی یا مسجد میں جایا جائے گا اسی طرح سفا دو سو اکیاسی پر فرمایا سنت مقتدات کے حوالے سے کہ پوری طرح تین تین مرتبہ دھونا یعنی جتنے آزاد دھونے کی بات تھی جس طرح میں نے عرض کی کہ وضو غسل ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں اب آزاد دھونے کی بات آئی وضو کے دھونے کے جو والے آزا ہیں اس کے بارے میں عالظت فرماتے ہیں پوری طرح تین تین مرتبہ دھونا اور چلوؤں کا اعتبار نہیں اگر ایک مرتبہ میں اکتفا کیا تو اگر آدی ہے تو گناہ گار ہوگا ورنہ نہیں اسے تسلیس کہا جاتا ہے تاکہ بعد سا ہے سین نہیں ہے تسلیس جو ہے ہر اس کو تین مرتبہ دھونا حصول کے اندر جو ہمارے اعضا دھلے جاتے ہیں وہ تین مرتبہ دھونا یہ سنت مکدہ آلہ حضرت نے بیان فرمائے اور اسی طرح وہ غسول کے بارے میں شامی کے حوالے سے لکھا سنن کا سنن انل کی ای ترتیب ترتیب کے علاوہ وسو اور غسل کی سنتیں ایک ہی ہیں یہ ہم نے کچھ مدری پھول سنتوں کے حوالے سے لیے غسل کے تیسرے فرض کا بیان شروع ہوتا ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلبوں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے نماز کے احکام سفا نمبر ایک سو چار پر پتاوا عالمگیری کے حوالے سے یہ لکھا ہے اچھا اب غسل کی بہت سی احتیاطیں ہوتی ہیں نماز کے احکام صفا نمبر ایک سو چار اب لکھتے جائیے غسل کرنا ہے غسل کے احتیاط نہیں کی گئی اور غسل صحیح نہیں ہوا غسل کا فرض ادا نہیں ہوا احتیاط لازمی ہے احتیاط کا سیکھنا بھی ضروری ہے اگر ایسی بے احتیاطی ہوئی کہ وضو کا فرض ناقص رہ گیا تو لازمی بات ہے ایسی بے احتیاطی کی شرح اجازت نہیں غسل کی اکیس احتیاطیں نماز کے احکام صفا نمبر ایک سو چار مستورات کے لیے چھ احتیاط سفا نمبر ایک سو چھ غسل فرض ہونے کے پانچ اسباب نماز کے احکام سفا نمبر ایک سو سات جب غسل فرض ہو تو یہ بھی پتا ہونا ضروری ہے کہ غسل کیسے فرض ہو یہ آپ یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں سو کر اٹھا اور تری دیکھی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی نو صورتیں بیان کی ہیں کہ کس صورت میں غسل فرض ہوگا کس میں غسل فرض نہیں ہوگا پتابرز وجا جلد ایک صفحہ چار سو چھیاسٹھ ایلبم نمبر ون پیج نمبر فور سکسٹی سکس غسل فرض ہونے کے اسباب میں سے یہ نو صورتیں آپ کے بیان کی جس میں سے بعض صورتوں میں غسل فرض ہوگا جب یاد رکھیں کہ جب غسل اور وزو کی بات آ رہی ہے غسل فرض ہونا یہ آپ سمجھے ایک طرح سے مفتی سے غسل ہے غسل توڑنے والی بات ہے جب یہ, یہ سیکھنا ضروری ہے اسی طرح مفتی دار وزو وسو توڑ دینے والی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت فرماتے اگر ان کے کچھ مسائل لکھنا شروع کرے تو دو ہزار اوراق چاہیں گے تو بہت سی چیزیں اس کا سیکھنا ابھی ضروری ہے یعنی اس موضوع سے متعلق کثیر فرض واجب علوم کا علم کا بیان نہیں ہوا اس کے تھوڑے تھوڑے راستے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کا مطالعہ کریں اور علماء عالیہ سنت سے سمجھیں باس باتیں ہمیں دیکھنے سننے کے حوالے سے بہت معمولی محسوس ہوتی ہیں مگر عظمت اور اپنے رتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہوا کرتی ہیں سب سے اہم ابتدائی مسائل جو ہیں وہ فرائض ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں اور غسل کے کتنے فرائض ہیں کسی عرض کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عرض کے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 واجب چھوڑیں گے تو مکرو تیریمی ہوگا سنت موقعہ چھوڑیں گے تو اشاعت ہوگا سنت غیر موقعہ چھوڑیں گے تو اب مکرو تنظی کر لیا آپ نے اور آپ نے مستحق چھوڑا تو آپ نے خلاف اولا کر لیا سنت موقعہ وہ کہ جس کو ایک آت مرتبہ چھوڑ دیا جائے تو چھوڑنے والے کو ملامت کی جائے مفسی وضو وزو وزو توڑنے والی بات کا سیکھنا بھی لازم ہے وضو ٹوٹ گیا وضو ہے ہی نہیں آپ نماز پڑھیں تو کیسے ہو سکتا ہے اس کا ٹھیکنا لازم ہے نماز کے احکام صفح نمبر 26 دعوت سامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب شیخ طریقہ امیرہ علیہ سنت کی تصنیف ہے اور آپ نے نماز کے موضوع پر مختلف بارہ رسائل جمع فرمائے ہیں اور نماز غسل وضو حتیٰ کہ کفن تقفین تجہیز تدفین کا طریقہ بھی موجود ہے دفن, دینا اور دفن کرنا اسی طرح نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ سارے طریقے موجود ہیں اس میں مفسیدات وزو میں سونے سے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان بھی ہے اس کے علم ہونا بھی ضروری ہے نماز کا ایک احکام سفا نمبر پینتیس معذور شرعی کتروں وغیرہ کی وضو ٹوٹنے کی جن کی بیماری ہو ان کے ضروری احکام نماز کے آکام سفا نمبر 43 فورٹی اچھا اب ایک اہم بات سمجھ لیجیے آپ آئے فرض کلوم کورس میں ایک ہوتے ہیں فرض پرائز جس کا تعلق نفس سے عبادت میں جیسے وزو ہے تو بعض چیزیں تو بھی آئی وضو سے بالکل ڈائریکٹ ڈائریکٹ وضو سے اس کا تعلق ہے اس کا سیکھنا فرض ہوا مگر بعض معلومات ایسی ہوتی ہے بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ فرض مطلب ڈائریکٹ اس عبادت سے تعلق نہیں رکھتے مگر اس عبادت کے ساتھ متعلق ہوتے ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اور اس کی ضروری معلومات کا حاصل کرنا فرض واجب کے درجے پر بھی ہوتا ہے اسی طرح وضو کے حوالے سے اس پانی سے وضو کرنا ہے اس کی معلومات کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے بتاو رسوا جلد دو مقرر صفحہ نمبر چار سو پچاس تا چھ سو انتیس ففٹی ٹو ٹو سکس حضرت اللہ تعالی نے 163 سو کے قسم کے پانی سے وضو کرنا جائز لکھا ہے 122 قسم کے پانی لکھے جس سے وضو کرنا ناجائز ہے اور 22 کے اندر اگرچہ اختلاف بیان کیا تھا اس میں اپنا مذہب مختار بیان کیا جو مطالعہ کرنا چاہے وہاں مطالعہ کریں اور حضرت آل رضی اللہ تعالیٰ کی کیا ہی بات ہے جہاں تذکرہ بار بار فتح رضبزا ہو رہا ہے اور حضرت کا تذکرہ کیے بغیر نکل جائے حضرت آل رضی اللہ تعالیٰ نے اسی رسالے کے ذمہ نے ایک بہت پیارا مدنی پھول رب ارس وجل کی قدرت کا بیان کیا سیرائے حبش ہے وہاں ریگستان ہے ریگستان کو کھودا جاتے زمین کو پتے ڈھاپ دیے جاتے ہیں وہ پتے ڈھانپے جاتے ہیں کچھ دیر بعد وہ ریگستان جہاں پانی نہیں ملتا پتوں سے ڈھاپا جاتا ہے تو وہ جگہ ریگستان کا جو گڑا بنایا ہوتا ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ پر قربان جائیے کہ اعلی حضرت نے اس پانی کی بھی دو صورتیں بیان کی اور دونوں کے حکم بھی بیان کر دیا کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اعلی حضرت بیان فرماتے اگر وہ پتوں کا جوس ہے پتوں کا پانی ہے تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا اور اگر وہ عام پانی کی طرح ہے تو اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے کیا بات ہے میرے آکا حضرت کے اسی طرح اسی کے ذمے میں مستعمل پانی ہے مستعمل پانی کا بیان یہاں پر بھی ہے ساتھ ہی ساتھ نماز کے احکام سپا نمبر اکیس کس پانی سے جو قلیل پانی کم پانی ہوتا ہے یہ وضو اور غسل کرنے کے قابل کب تک رہتا ہے کب ناقابل ہو جاتا ہے اور مستعمل پانی کو کب گہرے مستعمل کیا جا سکتا ہے یعنی مستمل پانی سے بھی ہم رزور غسل کر سکتے اس کے کیا طریقہ کار ہیں کے ذمہ میں اسی رسالے کے ذمہ میں آدمی اور جانور کے جھوٹے کا بیان ان پانی سے وزور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں کنویں ٹینکی وغیرہ کے اندر جانور پھول پھٹ جائے تو اب پانی سے وزور غسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بعض صورتوں میں پانی خرید کر گزور غسل کرنا پڑتا ہے اس کا علم اور اسی طرح پانی میں اسراف کا بیاں چند مدنی پھول اسراف کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ امینہ کے گلشن کے محکے پھول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید السعد رضی اللہ تعالیٰ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے ارشاد فرمایا یہ اشراف کیسا کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے فرمایا ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہو بتا بھائی جلد اول مخرجہ سفر چھ سو تیئیس یعنی اصل یہ تھا کہ بھائی آپ پانی پر وزو کر رہے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا بڑا عجیب سا سوال کیا کہنے لگے بھائی پانی ہم ضائع کرتے ٹوٹی سے ٹوٹی سے ضائع کرنے کے بعد سمندر میں چلا جاتا ہے سمندر میں جمع ہوتا ہے وہاں سے ریفل ہو کر دوبارہ آ جاتا ہے ریفریش ہو کر دوبارہ آ جاتا ہے پانی تو ضائع ہوتا ہی نہیں ہے آپ ٹنکی کھول لیں آپ ٹوٹیاں کھول کر بیٹھ جائیں کوئی حرد ہی نہیں ہے تو ایسے اہلدت کا مدنی پول پتابہ رضوی جل اول مقررہ سفا نمبر چھ سو تیئیس پیج نمبر سکس ٹوینٹی تھری علما نے اس حدیث کو فساد پر محمول فرمایا میں پورا ارض کرتا ہوں پھر خلاصہ یعنی جا جبکہ جانے کی تقدیر شرعی سے زیادہ ہی میں سورت حاصل ہوگی ظاہر ہے کہ اس نیت سے نہر نہیں سمندر میں ایک چلو نہیں ایک بوند زیادہ ڈالنا اسراف و گنا و ناجائز ہوگا کہ اصل گناہ اس نیت میں ہے گناہ کی نیت سے جو کچھ کرے گا سب گنا ہوگا کیا فرماتے فرماتے ہیں کہ بھائی تین جو سنتیں ہیں وہ تین کی تعداد میں ہی ادا ہوتی ہے اب ایک شخص سے وہ کہے نہیں سنت جو ہے وہ چار کی تعداد میں ادا ہوتی ہے اور اس غرض سے وہ چار مرتبہ اپنے اعضا کو نہر پر بھی دھوئے تب بھی اس بری نیت کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا اور حدیث میں پانی ضائع کرنے والے وعید جو بیان کی گئی ہے اس کا حقدار بنے گا اعلی اسراف سے بچنے کی سات تدویریں بیان کی فتح تویجا جلد اول مقرر سات سو پینسٹھ سیون سکسٹی فائیو پر نیز امیر علیہ سنت نے چودہ مدنی پھول دیے نماز کے احکام سفا نمبر ساٹھ اسراف کی ایک مثال بھی سنتے چلیے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں اس غرض سے اس نیت سے یہ مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اس اسراف کے کام سے بچے تین مرتبہ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پونچے سے تین بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جائے اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ دینے کا اندیشہ ہے آپ نے پانی لیا چھوڑ دیا یہ سائیڈیں اشک رہ جانے کا اندیشہ ہے اور آپ کو پہلے سن لیا تھا کہ ہر اس کے ہر حصے میں کم از کم دو پانی پترے پانی بانا ہے آپ نے یہاں ڈالا یو چھوڑ دیا یہ سوکھی رہ جائے گی طریقہ کیا ہونا چاہیے جو سنت کے مطابق ہے انگلی کے پوروں سے شروع کرے اور یہاں تک دھو لیجیے اب آپ نے یہ سنت کے مطابق تین مرتبہ دھونے کا طریقہ اس پہ واپس آنے میں ٹوٹی بند کرنے کا لحاظ رکھنا اور پیتے پانی میں ٹوٹی کے نیچے تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دیا جائے تو تشریف کی سنت ادا ہو جاتی ہے جیسا کہ نماز کے احکام سفا نمبر 112 پر مطبوعہ فتاو اہل سنت کے حوالے سے امیر سنت نے نقل کیا تو اب وہ چیزیں وہاں پر وہ سارے مدلی پھول اپنی جگہ پر اب آپ نے صحیح طریقے سے ہاتھ نہیں دھونا یوں پانی ڈال کر چھوڑ دیں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا ضروری ہوا صحیح طریقے سے ہاتھ دھوئے اب صحیح طریقے سے ہاتھ دھو لیا تو اب امیر نسلت فرماتے اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اصراف ہے پانی کے اصراف کا ایک اور مدنی پھول عرض کرتا ہوں اب مسجد میں آ کر وضو بھی کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں وضو کرنے کا عام رواج اب یہی ہے کہ ہم مسجدوں میں وضو کیا کرتے ہیں مارکیٹ ایریا میں ہوتے ہیں مسجد میں وضو کرنا پڑتا ہے آپ توجہ سے سنیے میرے آکا الازت کیا فرماتے ہیں نماز کے اقام سپا نمبر تریپن ففٹی پر میرے آقا امیر علیہ سلت نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی عبارت نقل کی اگر وقف پانی سے وضو کیا مسجد مدرسے کا پانی وقف ہوتا تو زیادہ خرچ کرنا بال اتفاق حرام ہے کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف ان لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہو گیا امیر کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں مدی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اور باپا امیرا علوس کے ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھیے دنیا جہاں جہاں بھی آپ کو مسجدوں میں جانا پڑتا ہے مسجد میں نہیں جاتے تو مسجد میں جانے کی نیت کر لیجئے اور مدنی قافلوں کے سفر کا معمول بنا کر اس کی برکتیں پائیے مسجد کی اہمیت سمجھیے اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیے فکر مدینہ کی عادت بھی بنائیے مدنی انعامات کا رسالہ تھامیے اور اس مدنی پھول کو اپنائیے میرے آکا میرا لوس رشاد فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچا پاتا اسے چاہیے کہ مملو کا. یعنی اپنی ملکیت کے مثلا اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے معاذ اللہ عز و جل اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کلی چھوٹ ہے بلکہ گھر میں خوب مشق کر کر شرعی وضو سیکھ لے تاکہ مسجد کے پانی کا اسراف کر کر حرام کا مرتکب نہ ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک عرابی نے خدمت اقدس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کر کر دکھایا جس میں ہر اس تین تین بار دھویا پھر فرمایا وضو اس طرح ہے تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کر دوسروں کو دکھانا سنت سے ثابت ہے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی وی سی ڈی موجود ہے وضو کا طریقہ اس کو دیکھیے اس سے وضو کرنا سیکھیے گھر والوں کو سکھائیے مشق کیجئے دوسروں کو کروائیے اور اس کی برکتیں پائیے الحمدللہ میرے آقا امیر علیہ سنت نے نماز کا عملی طریقہ بھی وی سی ڈی میں دے دیا گھر بیٹھے بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے مدنی چینل نے سلسلے چلائے وزو کا طریقہ نماز کا عملی طریقہ اور مدنی مذاکروں کی صورت میں کبھی نماز کے احکام آ رہے ہوتے ہیں کبھی وضو کا طریقہ آ رہا ہوتا ہے کبھی سلسلہ پر نماز کے احکام بیان کیے جاتے ہیں اور آج آپ فرزم کورس کے اندر یہ سیکھ رہے ہیں تو آج آپ کا ہوم ورک بھی دے دیا اچھا یہ ہوم ورک اگر مدنی چینل کے ناظرین قبول فرمائے تو آپ کو بھی دے دیتا ہوں اب بھی قبول فرمائے میری نیکی کی دعوت اور اس طریقے کو سیکھے اور گھر والوں کو آج سب عملی طریقہ وضو کا سکھائیں مزید مسائل اس کے حوالے سے اور بھی ضروری مسائل ہے جس کا سیکھنا فرد واجب میں بھی داخل ہے بے غسل اور بے وضو قرآن پڑھنے اور چھونے کے مسائل نماز کے احکام صفحہ نمبر ایک سو انیس تیمم کا بیان جی ہاں کا, کا بیان تیم کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے آپ کہیں میں تو سفر نہیں کرتا میں تو ریگستان نہیں جاتا میرے پاس ہر وقت پانی ہوتا ہے موٹا لگی ہوئی ہے پانی ہے تب بھی مجھے تیمم سیکھنا ضروری ہے میرا تیمم سے تعلق نہیں ہے بالکل آپ کا بھی تیمم سے تعلق ہو سکتا ہے نماز کے بالکل آخری وقت میں آپ کی آنکھ کھلی کرنے کا وقت نہیں ہے حکم یہی ہے آپ کر کر نماز کے فرائض مطلب فجر کی نماز ہے تو اپنے وقت کے اندر مکمل کریں گے باقی نماز کی نیت باندھ لیں گے تو تیم کے مسائل کا آنا بھی ضروری ہے پھر نماز کے احکام کا فیضان آ گیا نماز کے احکام سفا نمبر ایک سو چھبیس وسو اور غسل میں وسفسوں کا بیان اس کی اہمیت سمجھیے دیکھیے شریعت مطالعہ نے اس مدری پول پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اور اس مدری پھول کو بیان کرنے میں یہ میں نیت رکھتا ہوں کہ آپ سمجھیں ہر بات کی وضاحت ہونا ضروری بھی ہوتی ہے جو فرض اور واجب چیز علوم ہوتے ہیں ان کی وضاحتیں بہت ضروری ہوتی ہے بعض اوقات بندہ غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے شریعت مطالعہ وسفسا پسند نہیں کرتی وسفسا کی اتباع کرنے کی اجازت نہیں دیتی مگر وہی شریعت شک دور کرنے کو پسند کرتی ہے اب وسفسا اور شک اس کا بیان پتاوا رضوجا جلد ایک مخرجہ سفا چھ سو تیئیس یعنی یہ عبارت تلخیص کے ساتھ آپ کو پیش کی جا رہی ہے متودی وضو کرنے والا جانتا ہے ایک پہلی صورت تین صورتیں بیان کی پہلی صورت یہ کہ وضو کرنے والا میں خلاصہ ارج کر دیتا ہوں وضو کرنے والا جانتا ہے میں نے تین بار دھاگ دھویا تھا اب اس پہ اب کیا پتا چلے کہ یہ بس یا شک دل میں پیدا ہو رہا ہے پتا نہیں یار کیا ہوا تین بار اور دھونا ہے یہ دھونا ہے. یہ بات پیدا ہو رہی ہے تو اب یہ شک ہے یا بس فسا ہے پتہ ہے تین بار دھو لیا اور ہر مرتبہ مکمل دھویا پتہ ہے مگر دل مطمئن نہیں ہو رہا ایک دوسرا یہ کہ یاد ہی نہیں ہے دو بار دھویا تھا یا تین مرتبہ تیسرا یہ کہ تین مرتبہ کا تو یاد ہے کہ تین مرتبہ دھویا مگر یہ یاد نہیں کہ پورا مکمل دھویا کوئی جگہ تو نہیں رہ گئی تھی تیسری مرتبہ میں یہ ہو گئی بات عدت فرماتے ہیں پہلی صورت صورت علم میں ہے اور وسفسا مردود و تبر جب پتا ہے تین مرتبہ دھو لیا ہے مکمل طور پر دھو لیا ہے تو اب یہ چیز وسفسا ہے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس میں شیطان کی پیروی دوسری اور تیسری صورت یعنی پتہ ہی نہیں کہ دو مرتبہ دھویا یا تین مرتبہ دھویا یعنی پتا یہ تو پتہ ہے کہ تین مرتبہ دھویا مگر یہ نہیں پتا کہ تین مرتبہ مکمل دھویا تو اعلیدت فرماتے ہیں دوسری اور تیسری صورت میں تمانیت قلب ضرور مطلوب شرع ہے یعنی شریعت چاہتی ہے کہ دل کو اطمینان دیا جائے اور شک اس شک کو دور کیا جائے اور دھو لیا جائے صلو الحبیب صلی اللہ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا آج کا موضوع مکمل ہوا الحمدللہ للہ اس وجہ ہمارے ساتھ دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے وہ ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں اگر اس پہ کوئی غلطی ہوتی ہے مزید بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ ہماری رہنمائی فرما دیں گے اس کے بعد ہمارا موضوع ہوتا ہے گناہوں کا بیان دو گناہ بیان کیے جائیں گے کبائر کا بیان کے موضوع سے ہم اس وقت مدنی پل لیں گے پہلا موضوع ہے دنیا کے لیے علم کا طلب کرنا پتابرس وجہ میں اس مقام پر حضرت آل رضی اللہ تعالی نے دو احادیث اس انداز سے علم طلب کرنے کی مذمت پر بیان فرمائی نبی سے جی کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالی اس کے چہرے کو بگاڑ دے گا اور اسے اس کی ایڈیوں پر واپس لوٹا دے گا دو سخ کی آگ اس کے زیادہ لائق ہے نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی اسے اللہ تعالی سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی جب علم کے حوالے سے اس طرح کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں تو تین چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے ایک تو یہ ہمارے لیے ہے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ بدگمانی کریں کہ وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہے اور عالم پر اعتراض کرنے کی تو شرم اجازت ہی نہیں ہے پتاور رضبا جلد آٹھ مخرجہ سفا نمبر اٹھانوے اعلی د فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا فرض ہے کہ حقیقتن عالم دین ہاد خلق سنی صحیح العقیدہ ہو عوام کو اس پر اعتراض اس کے افعال میں نقطہ چینی اس کی عیب بینی حرام حرام حرام اور سے سخت محرومی اور بد نصیبی ہے اچھا اب یہ وسوسہ آئے کہ جناب علم حاصل ہی نہیں کرتے کہ علم اگر دنیا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے تو اس کی بہت سی مذمتیں یہ بسفسا درست نہیں عالم اور جاہل میں بہت فرق ہے جو فرض علمی نہیں جانتا جو واجب علمی نہیں جانتا جو اپنے اوپر ضروری جو چیز ضرور اور لازم ہے وہ علمی نہیں جانتا وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے وہ غیر عالم ہی ہے اب پہلی چیز یہ کہ علم اور علم نہ ہونے کا نقصان کیا ہے جل تیئیس سفا چھ سو ستاسی سکس ایٹی سیون جہل اپنی عبادت میں سو گنا کرتا ہے اور مصیبت یہ ہے کہ انہیں گنا جانتا گنا گنا کا پتا بھی نہیں ہے اور عالم دین اپنے گنا میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد نجات بخشتا ہے وہ لہذا حدیث میں ارشاد ہوا کہ عالم کا ہاتھ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے اگر وہ لغزش بھی کرے تو اللہ تعالی جب چاہے اسے اٹھا لے گا اس کی لغزش دور کر دے گا بتا بجا جل تیرہ سفر پانچ سو چھہتر تمز کی روایت نقل کی زمب العالمی زمب واحد تو زمب الجاہل ہی زمبان عالم کا گنا ایک گناہ ایک گنا ہے اور جاہل کا گناہ دو علم حاصل نہ کرنے کا گنا اور عمل نہ کرنے کا گنا ہم پر لازم کیا ہے علم حاصل کرے یہ فرض علوم کورس کر رہے ہیں تاکہ فرض علوم سیکھے اور اس پر عمل کرے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے تو جاہل وہ ہے کہ وہ دو گناہوں کا شکار ہے علم نہ حاصل کرنے کا اور جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا عمل نہ کرنے کا بھی اور عالم اگر خدا نخواستہ بے عمل کرتا ہے تو ایک گناہ ہے عمل نہ کرنے کا مگر علم حاصل کر لیا تو پہلے گنا سے بچ گیا اب آپ کہیں کہ عالمی بے عمل ہو تو پتا بتا جلد اکیس سفر پانچ سو پر ہے عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو تو چاند ہے کہ آپ ٹھنڈا اور تمہیں روشنی دے ورنہ شمع ہے خود جلے مگر تمہیں نفع دے اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوگا آئیے صدر الشری بدر الطریکہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے اور جو کنویں کا بیان آپ کو عرض کیا گیا تھا کہ کنویں کا بیان اور یہ دیگر چیزیں پڑھنی ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 328 پر وہ مکمل بیان ملے گا بہار شریعت پتاور نماز کے احکام اس پوری بات کا خلاصہ اپنے نے بیان کیا باہر شریعت اس سو سولہ سطح دو سو ستر پر طلب علم اگر اچھی نیت سے ہو تو ہر عمل خیر سے بہتر ہے پھر اچھی نیت کیا ہے وہ بیان کیا اچھی نیت کا مطلب یہ کہ رضاء الہی اور آخرت کے لیے علم سیکھے طلب دنیا و طلب جا نہ ہو اور طالب کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں اور مخلوق کو نفا ہوں یا پڑھنے سے مقصود علم کا احیاء ہے زندہ کرنا ہے مثلا لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے میں نے بھی نہ پڑھا تو علم مٹ جائے گا یہ نیتیں بھی اچھی ہیں آخری بات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے توجہ سے سماج فرمائیں اگر تصحیح ہے نیت پر قادر نہ ہو نیت اچھی نہیں ہوتی بری نیت ہے اچھی نیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں ہو پا رہی جب بھی نہ پڑھنے سے پڑھنا اچھا ہے یعنی اپنی نیت اچھی کرتا رہے اور علم دین حاصل کرتا رہے صلو اڈ الحبیب صلی اللہ تعالی اڈا محمد کبائر میں سے دوسرا بیان جہنم میں لے جانے والے اعمال جل اول سفا نمبر تین سو ہے رب و وجل کی رحمت سے نا امید ہو جانا حدیث سے پاک میں ہے اللہ السوجل سے برا گمان رکھنا سب سے بڑا گنا ہے اس کی دو صورتیں رحمت سے نا امیدی کبھی کفر بھی ہوتی ہے اور کبھی حرام بھی دعوت سامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی متبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مایا ناز پرز علوم سے بھرپور ہر گھر کی ضرورت ہر فرد کی ضرورت مدری چینل کے ہر ناظر کی حاجت انتہائی عظیم کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب سفا نمبر 483 میں ہے سوال سنح مایوسی کفر ہے اس سے کیا مراد ہے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں بھی بتا دیجیے جواب بعض وقت مختلف آفات دنیوی معاملات یا بیماری کے معالجات معالجات و اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا اس طرح کی مایوسی کفر نہیں دنیاوی معاملات کی وجہ سے مایوس ہو جائے علاج نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو پا رہا بہت کوششیں کی نا امید سا ہو گیا ہے یہ نا امیدی کفر نہیں ہے یہ نا امیدی کفر نہیں ہے رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی صورتیں یہ ہیں نمبر ایک اواسل کو قادر نا سمجھے ایسا مایوس ہوا اللہ خاط معاذ اللہ اس کا یہ ذہن بنا اللہ قادر ہی نہیں ہے قادر ہوتا تو میں ایسا مایوس کیوں ہوتا میرا مسئلہ ہو جاتا ماض اللہ از وجل ایسی مایوسی ہے تو ایسی مایوسی کرنے والے, والے کے لیے ٹھک میں کفر ہے اللہ اجس وجل کو قادر نہ سمجھے نمبر دو اللہ تعالی کو قالر نہ سمجھے یعنی ایسا مایوس ہوا ذہن بنا کہ اللہ جانتا ہی نہیں میری مصیبت کو جانتا تو حل کرتا ایسی مایوسی ہوتی تب بھی یہ مایوسی کفر ہے یا اللہ تعالی کو بخیل سمجھے یعنی اللہ تعالی و تعالیٰ کو بخیل جانتا ہے تو اب یہ والی مایوسی اسنے نے کی یہ کفر ہے بہرحال میں اس میں مدری مشورہ یہ دوں گا کہ آپ نے سیکھ لیا مگر اس کا بیان حتل حت مقدور آپ نہ کریں یہ باتیں آپ ذرا سی غلط بیان کریں گے تو کفر اور کہاں کفر صورت ہوگی کہاں نہیں ہوگی یہ آگے پیچھے ہو جائے گا اچھا اب ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود رحمت کی انواع سے مایوس ہے یہ وہی مایوسی ہے جو بالاتفاق اتفاق کبیرہ گنا ہے صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالا ادا محمد تو بو الاس صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالا اڈا محمد ہے